بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہیں وقرا پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں يسرا پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں امرا پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں انما کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے الدِّينَ لَوَاقِع اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں قول مختلف کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں اللہ جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا كنتم به اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے ان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 بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے ما رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سہر میں بخشش مانگا کرتے تھے محروم اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے الارض آیات اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں انفسكم اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں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 تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہوگی بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان فراغ فجاء عجل سمین تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے الیہم الا اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا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 انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے خطبكم ابراہیم نے کہا کہ فرشتو تمہارا مدعا کیا ہے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 ورسلناہو الی فرعون بسلطان مبین اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا موجزہ دے کر بھیجا فتولا برکنہی وقال ساحر او مجنود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 اور آج کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نام مبارک ہوا چلائی ما تذر من اتت عليه وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی وفی ثبود اذ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 اللہ، انی منہ نذیر مبید تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو میں اس کی طرف سے تم کو سری رستہ بتانے والا ہوں انگ نویر اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ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 کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں فتول عنهم فما انت تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی وذکر فإن تنفع اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے وما خلقت الجن والإن إلا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں ما منهم من رزق وما ان میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں ان اللہ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 ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے